سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو ان کے دعوے کے مطابق بلا تحقیق دے دیا جائے تو لوگ دوسروں کے اموال اور خون پر دعویٰ کرنے لگیں گے لہذا اصول یہ ہے کہ مدعی ثبوت پیش کرے اور مدعال اگر انکاری ہو تو قسم اٹھائے سن القبرالبحقی جلدس صفح دو سو باون یہ حدیث شریعت کے بنیادی قواعد میں سے ہے اور عدالتی معاملات میں انتہائی اہمیت کی حامل ہے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں انسانوں کے باہمی تنازعات کے حل کے لیے ایک دائمی اصول ذکر فرمایا ہے کہ اگر جج یا قاضی محض دعوے کی بنیاد پر مدعی کے حق میں فیصلہ صادر کرنے لگے تو بہت سے لوگ دوسروں کے مال پر اور دوسروں پر خون کا دعویٰ دائر کر دیں گے اس لیے اصول یہ ہے کہ دلیل و برہان کے بغیر کسی کا دعویٰ قبول نہیں دیگر شبہ زندگی کی طرح اسلام کا نظام عدالت بھی ہر لحاظ سے کامل و اکمل اور قرین عدل و انصاف ہے اسلامی نظام عدالت میں حاکم و محکوم شاہ و گدا اور امیر و غریب وغیرہ کے درمیان کوئی فرق نہیں اسلامی قانون کی نگاہ میں سب برابر ہیں عدالتی معاملات میں شریک قوانین و ضوابط ملحوظ رکھے جاتے ہیں مقدمات کا فیصلہ کرنے کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ مدعی اپنے دعوے کے اس بات میں گواہ پیش کرے اگر وہ گواہ پیش نہ کر سکے اور مدعال اس کے دعوے کی تصدیق نہ کرتا ہو تو وہ مدعی کو جھوٹا اور اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے حلف اٹھائے اور مدعی کے دعوے کو باطل کرے اور میں و خلف سب اسی اصول کے قائل ہیں باہمی تنازعات اختلافات کو حل کرنے کے لیے یہ حدیث اساس اور بنیاد ہے بہت سے ملکوں میں بہت سے علاقوں میں جو بڑے عہدیداران ہوتے ہیں ان کو بہت سی چھوٹ دی جاتی ہے اور وہ اس کی آڑ میں عوام کی دولت پر عوام کا خون چوستے ہیں انہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اس حدیث سے یہ بات کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ کسی چیز پر کسی انسان کے محض دعویٰ کر دینے کی وجہ سے وہ چیز اس کی ملکیت تصور نہیں کی جائے گی اور نہ اسے دے دی جائے گی بلکہ اسے اپنا دعوی ثابت کرنے کے لیے ثبوت مہیا کرنا ہوگا خواہ وہ بظاہر کتنا ہی سچا یا دیانتدار متقی یا پرہیزگار کیوں نہ ہو اگر مدعی اپنے دعوے کے اس بات میں ثبوت پیش نہ کر سکے تو مدعل قسم اٹھا کر اپنا حق ثابت کرے گا ایک دفعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی زرہ چوری ہو گئی وہ ایک یہودی کے ہاں پائی گئی حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس یہودی کے خلاف قاضی شریعت کی عدالت میں دائر کیا قاضی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کی ملکیت کا ثبوت مانگا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ اور غلام قمبر کو بطور گواہ پیش کیا قاضی نے کہا بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں اور غلام کی گواہی آقا کے حق میں قبول نہیں آپ کوئی اور ثبوت پیش کریں حضرت علی رضی اللہ عنہ کوئی دوسرا ثبوت پیش نہ کر سکے چنانچی نے شانتی کا گہوارہ بن جائے لیکن افسوسناک پہلو یہ ہے کہ کوئی مسلک کے نام پر کوئی ذات کے نام پر کوئی مذہب کے نام پر کوئی علاقے کے نام پر کوئی ملک کے نام پر نہ جانے ناموں سے انصاف کا گلا گھوٹا جاتا ہے اور پھر بھی اپنی تعریف کی جاتی ہے پھر بھی اپنے آپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے افسوس صد افسوس اللہ ہماری صلاح فرما دے بہرحال اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیش نظر حدیث میں فرمایا کہ اگر لوگوں کے دعوے کی بنیاد پر بلا ثبوت ان کے حق میں فیصلہ صادر کر دیا جائے تو لوگ بلا وجہ دوسروں کے مال و خون کے دعوے کرنے لگیں گے اور معاشرتی نظام تو ہوبالا ہو جائے گا اور لوگ امن و سکون سے نہ رہ سکیں گے یہ بات بھی واضح رہنا چاہیے کہ انصاف کے تقاضوں کو جب ملحوظ رکھا جائے گا تو ہو سکتا ہے ایک آدھ آدمی غلط طور سے کسی کا مال لے لے تو ایسے شخص کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا کہ اگر میں کسی کو کسی کی چکنی چپڑی باتیں سن کر کسی کے حق میں فیصلہ کر دوں تو اس کو جہنم کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا دیتا ہوں ہمارے ان وکیل بھائیوں کو سوچنا چاہیے جو غلط مقدمے لیتے ہیں اور اپنی قانون اور اپنے چرب زبانی سے غلط فیصلے کرواتے ہیں وہ اللہ کے یہاں جہنم کے ٹکڑے اکٹھا کر رہے ہیں چنانچہ اس شرارت بازی کے انصداد کے لیے اس کے خاتمے کی خاطر اسلام نے مدعی پر گواہ یا واضح پیش کرنا لازم ٹھہرایا ہے اور گواہوں یا ثبوت کی عدم دستیابی اور مدعاء کے انکار کی صورت میں سے حلف لینا مقرر کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کا نظام عدالت کس قدر مبنی بر عدل و انصاف ہے آپ جو کوئی بھی ہوں اگر میری بات سن رہے ہیں تو میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں آپ جج ہیں کچھ بھی ہیں اپنے گھر میں رہتے ہیں کیا آپ اپنے گھر میں اپنی عدالتوں میں اپنی حکومت میں انصاف کر رہے ہیں اگر کر رہے ہیں تو الحمد ورنہ اللہ سے ڈریے کیونکہ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے اللہ میں محفوظ رکھے امین